الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ہمارے 20ویں سپارے میں سورہ القصص چل رہی تھی اور اس میں تقریبا سات آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی اور اس میں حضرت موسی علیہ السلام کے بچپن کا وہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں موسا علیہ السلام فرعون کے شر کی وجہ سے آپ کی والدہ کے عمل سے دریا میں ڈالے گئے اور پھر آپ فرعون کے محل تک ہی یہ پہنچ گئے یعنی وہ تابوت آپ کا وہاں تک پہنچ گیا اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کے ساتھ محل کے اوپر سے دیکھ رہی تھیں آپ نے وہ اٹھوا لیا تھا اور پھر آپ کو اپنے پاس رکھا تھا پچھلے پروگرام میں تقریباً پورا واقعہ خلا خطن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اسی سے آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرایا کہ فل آلُ فراؤنا تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے یعنی حضرت مسا علیہ السلام کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا لکون ادو وم و حضانہ تاکہ وہ ان کا دشمن ہو جائے اور ان پر باعث غم ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ اللہ, اللہ کی مشیت یہی تھی کہ حضرت موسا علیہ السلام کی کچھ عرصہ پرورش اس محل میں ہو پھر یہ اپنی والدہ کی طرف لوٹا دیے جائیں لیکن کفالت مکمل طور پر فرعون کی جانب سے ہوتی رہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل پالنے والی ذات انعامات عطا فرمانے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے لیکن وہ جب چاہے اپنے کسی بھی بندے کو کسی بھی سبب و ذریعے سے پروان چڑھا سکتا ہے تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی ہیں اور فرعون جو خدائی کا دعوی کرنے والا تھا جیسے میں نے آپ کو پچھلے دفعہ بتایا تھا کہ جب ابھی آگے آئے گا بھی کہ مشین السلام کی والدہ نے پھر آپ کو بعد میں دودھ پلایا تھا اور فرعون ہر ماہ ایک اشرفی اور ایک رواج کے مطابق روزانہ ایک اشرفی سونے کی ان کو دودھ پلانے کی اجرت کے طور پر دیا کرتا تھا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے اور اس کی قدرت کی وسعت کی دلیل ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنے دشمنوں سے بھی کسی دین کی خدمت لے سکتا ہے اپنے نیک بندوں کی خدمت کا کام لے سکتا ہے اسے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو اس اعتبار سے اللہ نے شاید فرمایا کہ موصل السلام چونکہ بڑے ہوں گے تو تبلیغ دین فرمائیں گے اور فراؤن کے زوال کا سبب بنیں گے اس لیے یہ آپ کو اس فراون کا دشمن بھی قرار دیا اور اس کے لیے باعث غم بھی قرار دیا تو اسے اٹھا لیا فرآون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر باعث غم ہو جائے مشیت لاہی کے تحت ان نہ فرآون و کا بے شک فرعون اور حامان یعنی اس کا جو وزیر تھا اور ان دونوں کے لشکر خطہ کار تھے خطہ پر تھے تو اللہ تبارک و تعالی ہر خطا کار کو ایک ہدایت کا موقع ضرور عطا فرماتا ہے اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے وہ پھر بھی اپنے خطا کے ساتھ چمتا رہے تو پھر وہ مستحق سزا یقینا ہوتا ہے وہ قولاؤنا اور فرآون کی زوجہ نے کہا تو یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لا تخ اسے قتل نہ کرو یہ وہی اشارہ ہے اسے اس حصے کی طرف کہ جب اس بچے کو اٹھا کے اوپر لایا گیا تو فرعون کے درباریوں نے پھر اس کو مشورہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی بچہ ہو کہ جسے جس کے بارے میں خواب میں تعبیر کے آپ کو نظر آیا کہ وہ باعث زوال حکومت بنے گا اور مصریوں کا یہ بچہ ہو تو اس وقت پھر جیسے میں نے یہ بھی ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلیل دی ایک دلیل تو یہ دی کہ یہ دریا میں بہتا ہوا آیا ہے کیا پتہ کہ یہ اسی قوم کا ہے ہو سکتا ہے اس سے پیچھے سے بہتا ہوا آیا ہو دوسری بات یہ کہ السلام کی پرورش چونکہ بہت تیزی کے ساتھ ہوتی تھی اور آپ یعنی چند ماہ میں ہی پورے سال سے بھی زیادہ کے محسوس ہوتے تھے تو آپ نے یہ بھی ایک دلیل پیش کی کہ اگر یہ بچہ یہیں پر پیدا ہوا بھی ہے بالفرش تو اتنا بڑا ہے کہ تمہارے خواب سے بھی پہلے کا ہے اور معبرین نے جو تعویر بیان کی ہے وہ تمہارے خواب کے بعد اس بچے کی پیدائش ہوگی لہذا اسے قتل نہ کرو آگے کہاشن کہ شاید یہ ہمیں نفع دے دے انہوں نے عرض کی کہ قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں لیکن اللہ نے شاد فرمایا وہ لا یش اور وہ بے خبر سے شعور حاصل نہیں تھا کہ جس کو یہ بیٹا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو یہ اپنے پاس رکھنے کے لیے مختلف تعبیلیں کر رہے ہیں الہی یہی ہے کہ یہی بچہ ان کے لیے زوال عزت اور زوال حکومت کا سبب بنے گا وہ اصبہ فعد ام سفار اور یعنی موصل السلام کی والدہ کا دل صبح کے وقت میں بے قرار ہو گیا بے صبر ہو گیا یعنی جب آپ نے بچے کو دریا میں ڈال دیا اب ماں کی جب حالانکہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا تھا لیکن یہ اپنے خیال بھی آدمی وہ تصور کرتا ہے بالوقت تو شاید میرا اپنا خیال ہو اللہ کی طرف سے نہ ہو تو والدہ تھیں بہت زیادہ بے چین ہوئیں اور بے قرار ہو گئی ان کا دت لبت ناقل علی قلبها من نمین ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی بچے کے بارے میں بیان کر دیتی اگر ہم نہ اس کو ڈھارک دیتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس کرم نوازی کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اتنی بے قرار ہوئی تھیں کہ قریب تھا کہ شاید وہ آہو فوہا شروع کر دیتی اور لوگ مطلع ہو جاتے کہ انہوں نے ایک ان کے ہاں بچہ تھا اور اس کو اس طرح دریا میں ڈالا اور یہ معاملہ منکشف ہو جاتا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان والدہ کے قل پر سکون اور اطمینان اتارا گیا اور وہ مطمئن ہو گئیں وقالت علط اور اس کی ماں نے یعنی علیہ السلام کی والدہ نے وقالت اور فرمایا علیہ السلام کی والدہ نے اختی ہی ان کی بہن سے یعنی علیہ السلام کی بہن سے جو ان کا نام مریم تھا خف ہی کہ ان کے پیچھے چلی جا فصورت بھی ہی انجن وہ لائے شعرون تو وہ اسے دور سے دیکھتے رہی اور ان فرونیوں کو اس کی خبر نہیں تھی <خبر> <خبر> یعنی بچی کو بھیجا کہ تم جا کے ذرا دیکھو تمہارا بھائی کس حال میں ہے کہاں تک پہنچا تو وہ گئی تو پتہ چلا وہ تو محل میں چلا گیا ہے تو وہ جو بنی سرائیلی عورتیں اندر جاتی تھیں اور محل کی صفائی وغیرہ کرتی تھی خدمت کرتی تھی ان کی بہن بھی انہیں شامل ہو گئی اور دور سے اپنے بھائی کو دیکھا اس نے لیکن ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ان کی بہن ہے وہ ہر غمنا اللہ مواد قبل اور ہم نے پہلے ہی سب کی سب دودھ پلانے والیاں اس بچے پر حرام کر دی تھیں یہ اشارہ ہے اس طرف کہ موس علیہ السلام کو جب اندر لے جایا گیا اور ان کے دودھ پلانے کا اہتمام کیا گیا تو آپ کسی بھی دائی کا دودھ قبول نہیں کرتے تھے تو ان کی بہن کو یہ ایک موقع ملا اور انہوں نے پھر یہ وہی جیسے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آفر کی ان کو کہ اگر آپ چاہیں تو میں ایک خاتون کو جانتی ہوں ہو سکتا ہے آپ وہ ان کو دودھ پلائیں اور ان کو دودھ قبول کر لیں تو انہوں نے اجازت دی اور یہ پھر اپنی والدہ کو لے کر آئیں تو علیہ السلام نے والدہ کا فوراً دودھ قبول کر لیا تھا فقولت حلحد القم اعلیٰ اہلی بائتیں یک فلونقم تو ان کی بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں ایک ایسے گھر والوں پر کہ وہ تمہارے بچے کی تمہارے لیے کفالت کر لیں کہ یہ بچہ جو بے قرار ہو رہا ہے ایک میں ایسے گھر والوں کو جانتی ہوں کہ وہ تمہاری خاطر سے اس کی کفالت کر لیں گے یعنی دودھ وغیرہ پلا دیں گے وہم لہو نا سے اور وہ گھر والے اس بچے کے خیر خواہ ہیں اب انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم لے وہ لائیں اور مصر سلام نے ماں کا فوراً دودھ قبول کر لیا تو انہوں نے پھر پرورش کے لیے ماں کو ماں کے حوالے کر دیا اس طریقے سے دیکھیے اللہ تبارک وطالیہ کی اس بے مثال حکمت کے قربان جائیے کہ جس وقت والدہ دریا میں ڈال رہی تھیں کس طرح وہ والدہ کے پاس واپس آئے گا اس کے بارے میں اگر عقل سے سوچا جائے تو بہت ہی دشوار محسوس ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس تو لوگوں کی سوچیں ان کے جذبات ان کے کیسیات وقت احساسات زمانہ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہو جاتا ہے اور جیسا اللہ کا ارادہ چاہ کرتا ہے ویسے ہی تمام معاملات ہوتے چلے جاتے ہیں تو اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ ابھی وقتی طور پہ یہ والدہ سے جدا ہوں اور پھر والدہ کی گود میں واپس آئیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس چیز کا ارادہ فرمایا ویسا بالکل ہو گیا فرادد نہو ہو الا اُن میں ہی آئی نہا تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا تاکہ والدہ کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے یعنی وہ قلب سکون حاصل ہو جائے ولا تحژن اور وہ غم محسوس نہ کرے والدہ ان انّ اللہ حقُن اور وہ تاکہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے ولاقن اکثرحم اللہ یا اور لیکن اکثر لوگ اس بات پر اس بات کو نہیں جانتے کامل یقین نہیں رکھتے یعنی اس واقعے پر اللہ تبارک و تعالی نے غور و تفکر کی گویا کہ ہمیں دعوت دی ہے کہ اس کی ماں کا دل ٹھنڈا کیا گیا اور وجہ یہ ہے تاکہ اس دل کے ٹھنڈا ہونے کے بعد ان کی ماں پر اچھی طریقے سے منکشف ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے واقعی جو الہام فرمایا تھا جو وعدہ فرمایا تھا وہ ضرور پورا ہوا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور اس واقعے کو بیان کر کے یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدے دو طرح کے ہے ایک جو قرآن پاک میں بیان کر دیے گئے قرآن یعنی وحی مطلوب کے ذریعے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اخبر سے بیان کروا دیے گئے یعنی حدیث جو وہی غیر مطلوب کہلاتی ہے ہمیں ان میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کا بالکل یقین رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان نہ بھی کیا ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف تھا کہ وہ وعدہ خلافی کرتا تو اللہ نے جا بجا قرآن عظیم میں شاید فرمایا مثلا لا تبدیل علی اللہ اللہ کی کلیمات کبھی بدلتے نہیں ہیں لا مبدل مبدل علی اللہ اللہ تعالیٰ کی کلیمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور پھر جیسے یہاں فرمایا کہ اللہ وعد اللہ حق کو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہوتا ہے سچ ہوتا ہے تو ہمیں بھی غور یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان محشر میں جو انعامات کا تذکرہ فرمایا صرفراج پر پھر جنت کے اندر جو نعمت نعمتوں کے وعدے ہیں وہ یقیناً حق ہیں سچ ہیں تو ان وعدوں پر ہمیں بھی یقین رکھنا چاہیے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ولما بلغ اشودہ وسط اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آ گیا اور یہ عمر ہے تقریباً تیس سال کی کہ تیس سال میں آدمی جوان ہوتا ہے ہمارے سمجھتے ہیں کہ تیس سال کے بعد عمر ڈل رہی ہے حالانکہ 30 سے 40 سال انسان کی جوانی کی عمر ہوتی ہے 20 سے 30 سال یہ 9 جوانی کی عمر ہوتی ہے اور 10 سے 20 سال تقریباً یہ لڑکپن کی عمر ہوتی ہے اس سے نیچے بچپن ہوتا ہے تو یہ 30 سے 40 سال میں انسان کی عقل بھی انتہائی کامل ہو جاتی ہے بہت حد تک کامل ہو جاتی ہے 40 سال تک تو بہت ہی کامل ہو جاتی ہے اور یہ جوانی کا دور ہے اور یہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اشاق فرمایا وہ لمہ بلغا اشدھا ہو اور جب جو وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آ گیا یعنی اس کے اعضا وغیرہ سب بہت مضبوط ہو گئے عات نہ ہو و علما تو ہم نے اسے یعنی مس علیہ السلام کو حکم اور علم عطا فرمایا یعنی آپ کو جو نبوت کا فیصلہ آپ کے لئے ہو چکا تھا باقاعدہ اس سے سرفراز فرمایا آپ کو علم عطا فرمایا یہ اس سے مراد ہے کہ آپ کو حکمت اور دانائی اور علوم لدنیہ عطا فرمائے وہ قزالے کا نظر اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں تو چونکہ ہر نبی خطا سے معصوم ہوتا ہے سویرا سویرے گناہوں سے وہ دور ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جب نبی کو نبوت یعنی ارادت و اضلی ہوتا ہے جب ان کے لیے نبوت کا اعلان کا فیصلہ فرما دیتا ہے اس سے پہلے پہلے انہیں دراجات ولایت طے کرنے کی توفیق فرماتا ہے وہ نیک عمل کرتے ہیں عبادت کرتے رہتے ہیں اور ہر قسم کے ظاہری جتنے بھی نقصانی تقاضے ہو سکتے ہیں ان سے محفوظ رہتے ہیں تو وہ بارگاہ الہی میں ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں پھر ولایت کے جب وہ تمام درجات وہ مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد انہیں اعلان نبوت کی اجازت دے دی جاتی ہے تو بکاز نظر المحسن ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں نیک عمل کرنے والوں کو اب آگے جو واقعہ بیان ہوا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو شروع میں ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی یہ اولاد یعقوب میں سے تھے اور فرعون جو تھے یہ قبتی قوم کہلاتی تھی یہ انہوں نے بنی اسرائیل کو زبردستی اپنا ماتحت بنا لیا تھا اور ان سے زبردستی غلامی کا کام لیتے تھے تو ایک مرتبہ موسی علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے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 تو وہاں پر ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی کے اندر جھگڑا ہو رہا تھا قبطی زیادہ بوجھ اٹھوانے کی کوشش کر رہا تھا اجرت کم دے رہا تھا اور بنی اسرائیلی اس کے جواب میں فریاد کر رہا تھا جب موسی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس بنی اسرائیلی نے فریاد کی اور آپ سے مدد طلب کی علیہ السلام وہاں پر گئے اور قبطی کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کوئی بدتمیزی کی جس پر موسا علیہ السلام نے اسے تنبیح کی اور اس کو ظلم سے روکنے کے لیے آپ نے ایک اس کو مکہ مارا اب وہ جلال نبوت بھی آپ کے ساتھ تھا بہت جلالی نبی تھے اور نبیوں کی طاقت عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا وہ اتنا زوردار اس کو مکہ لگا کہ وہ قبطی وہیں پر ہی ہلاک ہو گیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ریت میں دفن کر دیا اور آپ نے بہت خوف محسوس کیا کہ اگر فرعون کو یہ واقعہ پتہ چل گیا تو یقینی سی بات ہے کہ وہ مجھ پر ظلم کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے گا کہ کہیں میں وہی بچہ تو نہیں ہوں کہ جو ان کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا تو وہ پھر میری قوم پر اور مجھ پر سختیاں شروع کر دیں تو آپ خوف کی وجہ سے کسی جگہ چھپ گئے تھے اور پھر ایک اور واقعہ اسی طرح کا ہوا جس کے بعد پھر آپ یہاں سے ہجرت فرما گئے تو وہ بھی آگے آ رہا ہے پہلے یہاں تک کے واقعے پر جو مضامین جو مشتمل آیات ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں اللہ تعالیٰ نشاد فرمائے و دخل المدینہ کا اور مسا علیہ السلام مدینے میں داخل ہوا اللہ غفلتہ جس وقت اس شہر والے غفلت میں مبتلا تھے یعنی سب لوگ سو رہے تھے اس وقت آپ داخل ہوئے وجد اصیحہ رج و تو آپ نے پایا اس شہر میں دو مردوں کو کہ وہ آپس لڑ رہے تھے حاض منشی آتی ہی وہ حاضا مین ادوبی ایک ان میں سے آپ کی گروہ میں سے تھا اور دوسرا آپ کے دشمنوں میں سے تھا یعنی بنی اسرائیلی آپ کی قوم میں سے تھا اور دوسرا فرعونی تھا فرسٹ اگاتی منشی آتی ہی تو وہ اس شخص نے فریاد کی جو آپ کے گروہ میں سے تھا الدی مین ادوبی ہی اس کے برخلاف جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا فواق موسا فقدا علیہ تو موس علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا فقدا علیہ تو اس کا کام تمام کر دیا تو یا اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیکھیں سخت منشیاتی ہی اس شخص نے آپ سے باقاعدہ فریاد کی کہ میری مدد کیجیے دشمن کے کی خلاف آپ نے مدد فرمائی تو اس طرح دنیاوی امور میں مدد طلب کرنا یہ کوئی معدلہ شرک کا حصہ نہیں ہے جسے بعض حضرات نے بہت زیادہ مطلب توحید کا درس دینے کی کوشش کرتے ہوئے بعض ایسی چیزیں جو شرک نہیں ہیں انہیں بھی مطلب افراد و تفریح کے شکاروں کے شرک میں شمار کر دیا لہذا یہ کسی سے فریاد ما کرنا مدد طلب کرنا شرک نہیں ہوتا انشاءاللہ اس میں تفصیلی کرنا مزید بھی ہوگا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین